اب یہ مینا کے جو ایام ہیں گیارہ کی دس کی رات گیارہ کی رات بارہ کی رات یہ سارے ایام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فضا قزئی تم مناسب اللہ کا ذکری ذکر کہ جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو دیکھیے آپ نے سارے حرکان ماشاءاللہ ادا کر دیے نواف زیارت بھی الحمدللہ کر لیا گیارہ تاریخ کو دن میں یا رات میں آپ نے ادا کر لیا جیسے میں نے کہا دس کو بھی کر سکتے ہیں گیارہ کو بھی کر سکتے ہیں اور بارہ کی صبح بھی کر سکتے ہیں بس بارہ کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے کر لینا ہے سوائے حاجہ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے حج اپنے حج کے مناسب ادا کر لیے تو اب تمہارا کام کیا ہے اب اللہ کا خوب ذکر کرو جس طرح اس سے پہلے جاہلیت کے ایام میں لوگ اپنے باپ دادا کی فخر کے کارنامے بیان کر کے فخر کیا کرتے تھے ان کے جو ہے وہ بڑے بڑی محفلیں ہوتی تھیں مینا کے اندر اور ایام جاہلیت میں لوگ اپنے باپ دادا کے کارنامے ان کی بہادری کے قصے بیان ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ آپ نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح اپنے اباو اجداد کا ذکر کرتے تھے نا اس سے پہلے تمہیں یہاں پر اب تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے اس سے بھی بڑھ کر تو یہ ایام تشریق جو ہیں یہ اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں یہاں کے دن اور رات بہت قیمتی ہیں ان گھڑیوں کو خوب عبادت میں گزاری کثرت کے ساتھ اللہ کی حمد و ثناء تکبیر توبہ اور استغفار دعائیں قرآن کی تلاوت خوب عبادت کیجئے اگر کوئی تکلیف مشقت ہو تو اس کو صبر کے ساتھ برداشت کیجئے یہ گیارہ بارہ تیرہ کی راتیں منا میں گزارنا سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان راتوں کے اندر جو عبادت کا لطف ہے انشاءاللہ جب آپ وہاں پہنچیں گی تو آپ کو خود اندازہ ہوگا